السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ گروپ تھراپی کے اوپر ہوگا اور اس میں ہم خاص طور پہ جو ڈفرینٹ میتھڈز اور پروسیجرز جو ہے دیٹ وی فالو ٹو کیری آؤٹ گروپ تھراپی اس کے حوالے سے ہم آج بات چیت کریں گے آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اب تک مختلف انڈیویجول تھیراپیز کی کا ذکر کیا ہے اور بات چیت کی ہے And I'm sure you're all very aware of the different modalities of therapy that exist. آج ہم اس سے ذرات ہوں سے ہٹ کے بات کرنی چاہیں گے I'm sure you must be wondering what is group therapy. Group therapy جو ہے وہ basically psychological treatment ہے in form of a small group. اس a group meets the therapist on a regular basis اور مقصد اس کا جو ہے وہ یہی to bring around emotional growth to help people to work on their issues not individually but in, in a form of a group اچھا اب آپ uh, جاننا چاہیں گے why do people choose to be in group therapy I think اس حوالے سے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں گے, people choose to be in group therapy بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنز ان میں سے ایک چیز تو یہی ہے کہ اٹ اس ریلیٹیولی لیس ایکسپینسو اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر انڈیویژل تھراپی سیشن جو ہے لیٹ سے کہ اگر اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہزار روپیہ پر سیشن ہے تو گروپ تھراپی میں کیونکہ پانچ سے بارہ تک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو पर आवर है ہے وہ कम हो ہو جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے یو نو پر آور کاسٹ جو ہے وہ تین سو روپیہ پر پرسن ہو جائے ایز اپن تھاؤزینڈ پر آور وہ تین سو پر آور ہو جائے یو نو دیٹ از ون ریزن وائی پیپل سمٹائمز ٹو بی ان گرو تھرپی دین ادر دین دا کاسٹ فیکٹر اور فیکٹر بھی ہے ان میں سے یہ ہے کہ فار انسٹنس کچھ ایشوز جو ہے ریلیٹی ایسے کیونکہ زیل میں آپ یہ رکھیے کہ جب گروپ اکٹھا ہوتا ہے تو اس میں ہر آدمی اپنے اپنی لائف اسپیس میں ہوتا ہے اینڈ ہیز ورک and ڈفرنٹ ایشوز ڈیفرنٹ نیڈ اینڈ ڈیفرنٹ سو دیز ار لوٹ آف لرننگ یو نو بائی بینگ پارٹ آف اے گروپ میں اس جنکچر پہ ایک مشہور سائیکالوجسٹ ہے ییلم ان کا نام ہے ڈاکٹر ییلم یلم روٹ اے بک آن گروپ تھرپی اور اس بک میں انہوں نے گیارہ کیوریٹو فیکٹرز کا ذکر کیا جو گیارہ کیوریٹو فیکٹرک دیز آر ویری امپورٹنٹ فیکٹرو اس سے آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ اگزیکٹلی یو نو واٹ از تھراپی واٹ اک اباؤٹ گروپ تھراپی اینڈ ہاؤ اٹس کیریڈ آؤٹ اینڈ واٹس ریشنائل آف گروپ تھراپی اس میں جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ انسٹیلیشن آف ہوپ ہے انسٹیلیشن آف ہوپ کیا چیز ہوتی ہے انسٹیلیشن آف ہوپ سے مراد ہے کہ وہ ایک قسم کی امید آئی مین وین پیپل کم این اے گروپ تھراپی دے کم ود سرٹن ہوپ دے کم ود فیلنگ ہیلپ اور یہ جو ہوپ ہے یہ گروپ کی سچویشن میں you know, جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز زیادہ ہائٹن ہوتی ہے اس میں زیادہ support ملتی ہے group members سے گروپ تھراپی از ون سچویشن جہاں پہ سپورٹ صرف تھراپیسٹ سے نہیں مل رہی ہوتی بلکہ باقی گروپ ممبر سے بھی مل رہی ہوتی ہے So therefore, it is a very powerful kind of a tool of getting the support or jaise maine pehle bhi zikr kiya ke mukhtalif members jo hote hain wo apne apne life ke unhone issues jo hain concerns jo hain unko kayi ko solve kar liya hota hai aur kayi members ke wo concerns hote hain to wo members jinke wo concerns hote hain jinko baaki members ne life mein solve kar liya hota and they, they they feel good around those issues and needs So they can share their own experiences and this sharing of their own experiences with others who are going through those issues presently is therapeutic. Because you know, uh, the change is just therapy client relationship not possible or possible, but if there is a supportive group of members who have a strong identification, اینڈ یو بیکم پارٹ آف دیٹ بیکملیم پارٹ فیملی اسی طرح ایک اور جو فیکٹر یلم نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کو اس نے نام دیا universality یونیورسلٹی سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کئی دفعہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جس طرح یہ مشکل صرف اسی کی ہے یا ہی از یونیک ان دیٹ وے یہ جو پرابلم اسے آ رہی ہے یہ کسی اور شخص کی پرابلم دنیا میں یہ پرابلم نہیں ہوگی تو وہ جب گروپ میں آتا ہے اور گروپ کا ممبر بنتا ہے اور گروپ میں شیئرنگ شروع ہوتی ہے تو اس سے بڑی جلدی یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں آئی ایم نوٹ اے لون آئی مندر ادر پیپل لائک می آئی می دیر ادر پیپل ہو ہیو ایشوز لائک می سو دے آر فور یو نو دے ہیو ورک آن دے آر فیلنگ کینیکٹڈنس پیدا ہو جاتی ہے پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم یونیورسلٹی کا نام دیتے ہیں اسی طرح ایک جو تیسرا کیوریٹیو فیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن گیونگ انفارمیشن گیونگ سے مراد ہے کہ لیٹ سے کہ اگر یہ جو اکثر جو groups ہوتے ہیں یہ کئی دفعہ ان کی ایک کامن تھیم بھی ہوتی ہے گروپ ہے یا ڈپریس پیشنٹس you know, uh, کا گروپ ہے یا پیشنٹ ہیونگ سرٹن کائنڈ آف پرسنالٹی پرابلم ان کا گروپ ہے تو کئی دفعہ کامن تھیمس بھی ہوتی ہیں تو انفارمیشن گیونگ سے مراد ہے کہ اس میں گروپ تھراپی میں دیر آلسو این ایلیمنٹ آف ایجوکیشن ایجوکیشن یہی ہے کہ آپ کو آپ کی کنڈیشن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یو نو سائنٹیفکلی بیسڈ انفارمیشن ملتی ہے آپ کو ایسی انفارمیشن وچ از ویر ریسرچ ملتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لاٹ آف دا متس یو نو جو فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں جو رانگ انفارمیشن فلوٹ کر رہی ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی ہے سو so, ایجوکیشن جو ہے انفارمیشن جو ہے در از ویری امپورٹنٹ کیوریٹو فیکٹر بیکاز وین We have the right kind of information then we are able to make the right choices then we are able to make the right decisions in our life or uh, be shumar irrational thoughts hote hain joe irrational thinking hote hain joe erroneous thoughts hote hain woe hum sahih information ze correct ker leete so, so therefore you know scientifically rational you know information joe uska ek apna کیلنگ فیکٹر بھی ہے اس کا ایک اپنا کیوریٹو فیکٹر بھی ہے اسی طرح ایک اور کیوریٹو فیکٹر جس کا یہ علم ذکر کرتا ہے وہ آلٹریزم ہے آلٹریزم کیا ہوتی ہے آلٹریزم یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سے باہر نکل کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ کانسٹینٹلی کئی دفعہ نفسیاتی کنڈیشنز میں ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پیشنٹ کا یا انڈیویجول کا فوکس ہو جاتے ہے اپنی ذات پہ تو آلٹرزم ہے کہ اپنی ذات سے نکلنا اور دوسروں کی ہیلپ کرنا اور گروپ تھراپی یو نو از ون آف دوز ایکسپیرینس یہاں پہ ون gets an opportunity نو میٹر ہا وٹ یو ار پروبلم از واٹ یور سفرنگ از واٹ یو ار گوئنگ تھرو یور لائف بٹ گروپ تھراپی از اے سیچویشن جہاں پہ آپ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان دا ویل بیئنگ آف ادر پیپل ویل بینگ آف ادر گروپ ممبرس تو یہ جو فیلنگ ہے کہ یو you نو know, کہ میری وجہ سے کسی اور کو فائدہ ہوا That's a very positive feeling. I mean, that's a very uh, curative feeling. That's a therapeutic feeling. That's why a person has a realization hoti hai that I have a certain value. You know, my life has a meaning. And I I can positively have an impact on the other person's life. Another curative factor is corrective recapitulation of the primary family. This is why a lot of times, پیپل وین دے کم ان گروپ گروپ تھراپی وہ اپنی پرانی ہسٹری یو نو فارمیٹو ایئرس کی ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں اینڈ سم ٹائمز ایوری پرسن یو نو ایچ ون آف ان لائف ہماری ایک اپنا اسکرپٹ ہے ایک اپنی ہسٹری ہے آئی مین آر پیرنٹس آر فیملیز یو نو یونیک ہیں you know, ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہیں تو کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ ہماری پرسنالٹی پہ پڑا ہوتا ہے اور ہم یو you نو know, uh, کئی دفعہ سپیریئر فگرس کے ساتھ کئی دفعہ اتھارٹی فگرس کے ساتھ کئی دفعہ پیرینٹوڈ فگرس کے ساتھ یو you نو know, کئی دفعہ اپوزٹ uh, جینڈر کے ساتھ ہم خاص انداز سے ہم نے ڈیل کرنا سیکھا ہوتا ہے. تو یہاں گروپ جو ہوتا ہے گروپ تھیراپی میں کیونکہ ہر ایج کے گروپ ممبرز ہوتے ہیں ہر جینڈر کے گروپ ممبرز ہوتے ہیں تو اس میں ایک اپورچونٹی مل جاتی ہے گروپ ممبرس کو کہ وہ اپنے وہ کئی دفعہ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں ان گروپ ممبرس کے ساتھ جو تھوڑے سے جن کا یو you know, نو جو ان کی فادر یا پیرنٹس کو سمبولکلی کئی دفعہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہ انفنشڈ بزنسز ان ریزالوڈ فیلنگز اراؤنڈ دے اون پیرنٹس جو ہوتی ہیں ممبرز ہوتی ہیں دے گیٹ اے اپنیٹیو بی ایکٹیڈ آؤٹ تو وہ ان دیٹ وے ان کا ریلیشن اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ بھی بہتر ہونے کی پاسبلٹی پیدا ہو جاتی ہے تو سو دیٹس ویری امپورٹنٹ پلس پوائنٹ اسی طرح ایک اور کیوریٹو فیکٹر جو ہے وہ سوشل ہے سے مراد ہے کہ گروپ جو ہے also. You know, there's, there's a also. So, اس میں you know, a lot of learning takes place ki jab hum dekhte how people are relating to each other how they are talking to with each other you know how they are able to express their feelings with each other how they are able to assert you know with each other how they are able to draw boundaries and draw lines and say like look uh, you know no more or, or no less to ye jo sara kuch hai ye ek kism ka ek aisa social milieu ban jata hai ek aisi social environment ban jati hai ki yahan یو you نو know, لوگ اب اپنی ذات کا اظہار کر سکتے ہیں اور یہ دس لوگوں کی یا بارہ لوگوں کی جب ذات کا اظہار ہو رہا ہو تو اس میں یو نو پیپل ہو می بی آر ناٹ ویری ایپٹ انٹن سوشل اسکلز ان کے لیے لرننگ گراؤنڈ وہ دیکھتے ہیں کبھی اچھا جب دوسرے ممبر نے ڈس ایگری کرنا تھا تو کس طرح ڈس so they, they, they learn the skills to be able to say no They learn the skills to be able to disagree without, you know, being angry and without having an argument or a fight. So, so therefore, you know, it's, it's a good environment, it's a good situation for social learning as well. It's a kaffee connected accord, your factor, it's imitative behavior that's what happens. What happens imitative behavior? It happens that we look at each other and look at each other. In childhood, learning, پرائمر لرننگ ہے وہ تو ساری کی ساری امیٹی ہوتی ہے لیکن ایون انڈلٹ لائف ہم دوسروں کو دیکھ کے کئی چیزیں سیکھتے میں چیزیں سیکھ رہا ہوں دوسروں کو دیکھ کے خوبصورتی جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آئیز اوپن کیپ آر ایئر اوپن کیپ آر مائنڈ اوپنڈ ہاؤ people are relating to each other, how they are carrying themselves out, so, you know, there is a lot of learning in that also. is it interpersonal learning, that's another very important element. Interpersonal learning se murad hai ke, yeh jo therapy groups hotte hai, yeh kase opportunity provide karte hai, yeh you me know, jahan pe, people learn to relate with each other, they learn to, uh, you know, able to express their feelings, سیٹسفیکشن you سپورٹ know, and, and and and and and, and یہ ساری جو چیزیں ہیں you know, they are able to sort of do there اسی طرح ایک اور بڑا important جو factor ہے وہ گروپ کو ہے گروپ کو مراد یہ ہے کہ جو گروپ تھراپی کا جو گروپ جو شروع میں مے بی دس 10 لوگوں کا بنتا ہے جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں ان میں آہستہ آہستہ کنیکٹڈنیس پیدا ہو جاتی ہے ایک کوسونیس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک گروپ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو صرف دس یا بارہ انڈیویجل سپریٹ انڈیویجل نہیں پرسیو uh, کرتے بلکہ ان کی ایک گروپ آئیڈینٹی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے جس طرح ہم فیملی میں اپ, اپنے آپ کو فیملی سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں جی آپ سے پوچھا جائے آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں آپ جی سات لوگ ہیں اسی طرح یہ جو گروپ ممبر ہوتے ہیں ان کی بھی ایک گروپ آئیڈینٹی پیدا ہو جاتی ہے 10 گروپ آف 10 پیپل سو so, اس گروپ کو کی وجہ سے بے شمار ان کی جو ہیومن نیڈز ہیں وہ اس میں دے گیٹ اے چانس ٹو ورک آن دم اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ کیوریٹو فیکٹر ہے وہ کتھارس کا ہے ہماری نفسیات کی زبان میں بیسکلی ہے شیئرنگ آف آر ایموشنل فیلنگس تو گروپ تھراپی میں ایک ایسی کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا ہو جاتی ہے ویٹ از ویری supportive سپورٹو ان دا سینس کہ ایک قسم کا گروپ کا ایک ایسا نارم بن جاتا ہے کہ جس میں پیپل فیل دیٹ ان کو ایک قسم کا اجازت ہے ٹو ایکسپریس فیلنگس And they feel that they'll not be ridiculed. they' feel they'll not be rejected if they were to express their feelings and emotions. So, so, jub hum apni feelings or emotions ka izhaar kertte hai to aap hum sab or aap sab I think can identify and relate to that also that jub hum apni feeling ka izhaar kisi bhi situation mein kertte hai to usse humara ek kisem ka joh zheni bogh hota hai joh emotional overload hum carry kertte hai woh halka ho jate hai and we feel better کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یو نو وی آر ڈپریسڈ اور وی آر گوئنگ تھرو ار گریف اور یو نو تو ہم رو لیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی انسان روتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتا ہے تو یہ رو لینا بھی جو ہے یہ بھی اچھی چیز ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ میں خاص طور پہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں ہماری جو بینگنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رونا از بینگ سی رونا نہیں چاہیے اور خاص طور پہ لڑکوں کو بتایا جاتا ہے کہ رونا نہیں چاہیے میں, میں ایز کو خاص طور پر لڑکوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر رونے کو دل کرے تو رو لیا کریں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک ہی ایک ہیومن نیڈ ہے ہیومن فیلنگ ہے جس اور ہیومن فیلنگس ہیں ہماری ایموشن ہیں اس طرح یہ بھی ہے تو اس کو بھی اس کی ریسپیکٹ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کسی اور ہیومن فیلنگ یا ایموشن کی ریسپیکٹ ہے گروپ تھراپی سیچویشن میں کئی ایگزٹینشیلس سارٹ اف ایگزٹینشیل فیکٹرز کہہ لیجیے وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں ایگزٹینشیل فیکٹر سے بھی مراد یہ ہے کہ گروپ مل, مل سے تو آل آف اے سڈن یو نو ایک گروپ ممبر شیئر کرتا ہے کہ جی میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی Now the death of the father of a group member is اے existential factor. It's a sort of اے accidental factor جو گروپ میں آ گیا اب وہ جب گروپ میں آیا تو پھر اس کے اراؤنڈ جو ہے بات چیت ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ اس گروپ ممبر کو سپورٹ ملتی ہے اس کے اراؤنڈ گروپ ممبر جو ہے اپنے گریف کو اپنے گریف ریئیکشن کے بارے میں بات کر سکتا ہے اس پہ ورک کر سکتا ہے یہ جو existentialist factors جن کی میں بات کر رہا ہوں اس میں چاہے وہ ڈیتھ ہو چاہے وہ آئسولیشن کا احساس ہو چاہے لائف میں میننگ لیسنس کا احساس ہو ون تھنگ دیٹ ہیپنز کہ جب یہ وین دیز ایشوز آر براٹ آؤٹ ان دا گروپ سیشن تو از ایکسپیریئنسڈ سو گروپ جو ہے گروپ ممبرز جو ہیں ویری سپورٹیو مینر اینڈ For a lot of people, I mean, group is the only, only support group that they have. I mean, it's the only, you know, family of people, where they can openly share their feelings, work on the issues, work on their concerns, and get the support without being laughed at or ridiculed. Now I want to talk group therapy ki history. Ki. گروپ تھراپی جو ہے یہ گریجولی اس کا پروسیس آف ایولیوشن جو تھا ڈیولپمنٹ جو تھا there because there was this fear of exposure I mean there was از fear of you know میرے problems باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائیں گے تو جوں جوں اسٹگما جو تھا وہ نفسیاتی علاج کے اراؤنڈ کم ہونا شروع ہوا تو, تو more people started to reach out اس کے علاوہ ایک اور جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ there were certain therapists جن کا جو کیس اوور لوڈ تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ سائیکو تھراپسٹ جو ہے کیونکہ وہ ایک کلائنٹ کو تقریباً ایک گھنٹہ دیتا ہے سو so, دیو دن میں وہ چار پانچ کلائنٹ سے زیادہ انویڈیبلی نہیں دیکھتا تو جب کچھ تھیراپسٹ کے پاس یو نو دس بارہ ہو گئے اس سے بھی زیادہ اویلیبل ہو گیا ڈیلی بیس تو دین دے ہیڈ ٹو ناؤ سم ٹو ڈیل ود نمبر تو اس کا بھی آئی تھنک ایک کنٹریبیوشن یا ایک بایا پروڈکٹ یہ نکلا دیٹ دے اسٹارٹ آف کریئٹ گروپس آؤٹ آف دے کیس لوڈ دیکھا کہ اوکے اس میں سے کتنے کلائنٹ ایسے ہیں جن کے لیے شائنس فار انسٹنس جو ہے یا سرٹ ٹریننگ جو انہوں نے دیکھا اچھا سات لوگوں کا یہ تھیم ہے کامن تھیم ہے سات کا گروپ بنا لیا دیکھا کہ ڈپریس پیشنٹ کو اکٹھے کر کے ان کا گروپ بنا لیا تو دس از ہاؤ گروپ تھراپی گریجولی سفالو ایز اے سپلیمنٹل ٹیکنیک انڈیویجل تھرپی اپنی جگہ چلتی رہی اور گروپ تھراپی اپنی جگہ اس کا آغاز ہو گیا پراٹ از اندر نیم جس نے जो ग्रुप थेरेपी का कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस करवाया प्रांट व डॉक्टर बेसिकली उसने ट्यूबोक्लोसिस के जो पेशेंट थे टीबी के जो पेशेंट है उनके ग्रुप शुरू किए उसने ये देखा कि जब हम टीबी के पेशेंट्स को इकट्ठे करते हैं और उनका ग्रुप कैरी आउट करते हैं तो उससे उनको एक, एक बड़ा उसका एक ही इफेक्ट एक ही इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे होता है आपको ये जेन में रखना चाहिए 1905 ہنڈریڈ وہ زمانہ تھا جبکہ ٹی بی کے پیشنٹ کو آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا باقی گھر کے ممبرس کے ساتھ تو ورچولی ٹی بی پیشنٹ ان دوز ایئرز یوز ٹو بی آئسولیٹڈ تو ایک قسم کا کوارنٹین کر دیا جاتا تھا اس کے کمرے میں باقی گھر کے لوگ نہیں جاتے صرف ایک آدھ کوئی گھر کا لوگ شخص جاتا تھا کھانا وغیرہ دینے اور دوائی دینے اور اس طرح کی چیزیں کرنے ادروائز ایک آئسولیشن واز اے ویری بگ پرابلم تو اس آئسولیشن کو ڈیل کرنے کے لیے یہ جب گروپ تھراپی شروع کی پراٹ نے تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بڑا پوزیٹو امپیکٹ جو ہے وہ سامنے آیا اسی طرح لیٹر ان آنٹینٹیز اندر ویری بگ نیم جو آپ کو نفسیاتی کتابوں میں ملے گا وہ مورینو کا نام ہے مورینو جو تھا یہ ویانیز ویریز بیسڈرس تھا اس نے جس موڈیلٹی کا یا جس طریقہ کار کا آغاز کیا اس کا نام سائیکو ڈراما رکھا اس نے پھر اس سائیکو ڈراما کو گروپ تھراپی کا نام بھی دیا تو پہلی دفعہ ایک ایسی ش... آپ کہہ لیجیے موڈیلٹی یا ایک ایسی اسٹریٹجی سامنے آئی جہاں پہ گروپ میں لوگ آتے تھے وہ اور اپنے ریلیشن شپ ایشوز پہ وہ کام کرتے تھے ود ادر گروپ ممبرس اسی طرح پھر 1930s میں نائنٹین جو تھا اس کا نام سلیفسن تھا سلفسن، سلفسن so, نے مزید جو تھا انکریج کیا ینگ بوائز کے ایڈولیسنس کے گروپ بنانے شروع کیے تو آہستہ آہستہ جو گروپ تھراپی تھی وہ یو you نو know, جو بیکلوسس کے پیشنٹ سے ریلیشن شپ ایشوز میں سائیکو ڈراما کی طرف چلی گئی پھر ایڈولیسنس کی طرف آ گئی اور پھر آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار آل آف اے سڈن بوم بوم ان سینس لاٹس آف you know world war veterans who were going through anxieties who were going through their own problems so ye jo world war veterans the ye you know inki groups run hone shuru ho this was the time you know our ye jo 50s ka jo period tha you know or 60s ka jo period tha isme a lot of world war veterans jo the they were involved not only in individual therapy but also in group experiences اب میں بات کرنی چاہوں گا مختلف اپروچز جو گروپ تھراپیز میں ہیں پہلی جو اپروچ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ سائیکو ڈائنمک اپروچ کہلاتی ہے تو سائیکو ڈائنمک اپروچ کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ انڈیویجول تھراپی کے ریفرنس سے بات کی ہوئی ہے آپ سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سائیکو ڈائنمک اپروچ جو, جو تھی اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ فرائڈ تھا سگمنٹ فرائڈ تھا تو سگمنٹ فرائڈ نے بیسکلی پاسٹ میں کو بہت امفاسائز کیا اس نے انکانشیس को बहुत پروسیسز کو بہت امفسائز کیا اس نے ایگو سپر ایگو ایڈ کا کانسیپٹ لے کے آیا تو جو سائکو ڈائنمک اپروچیز فالو کرتے ہیں گروپ تھراپی میں وہ انویریبلی کانفلکٹ کا ریزالو لانے کی کوشش کرتے ہیں سب کانشیس اینڈ دی انکانشیس مائنڈ وہ گروپ ممبرس کو یو نو ان میں انسائٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایز ٹو وائی آر دا فیلنگ وے وائی آر دا بہیونگ اصٹن وے وائی آر دا لائکنگ سمبڑی وائی آر دا ڈس لائکنگ سمبھی تو ان کا پورا جو حوالہ ہے وہ ایک ایک انالیٹیکل حوالہ ہے جس میں دا سب کانشیس مائنڈ اینڈ دی انکانشیس مائنڈ اینڈ دا ایک اور جو دوسری اپروچ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم فینامولوجیکل اپروچ کہتے ہیں فینامولوجیکل اپروچ میں جس سے میں نے ابھی ذکر کیا تھا سائیکو ڈراما فار انسٹنس مرینو نے اس اپروچ پہ کافی کام کیا اور مرینو کی کنٹریبیوشن جو ہے اس اپروچ کے حوالے سے سائیکو ڈراما میں وہ یہ ہے کہ سائیکو ڈراما میں یو نو آٹھ دس لوگ جو ہے ممبر جو ہے وہ ایک دوسرے کا آلٹر ایگو یو نو دے پلے آؤٹ پلے out رول of different family members at times تو سائیکل ڈراما جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن بن جاتا ہے وچ از ویری ہسٹریونک یو نو جس پہ بڑی انرجی اور ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے بیکوز پر اگر کلائنٹ uh, ہوں اور اگر میں اپنے ایشوز پہ ورک کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے ایشوز جو ہے وہ میری uh, والدہ کے ساتھ اور والد کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اگر میرے وہ مینیفیسٹ کر رہے ہیں تو اسی گروپ میں سائیکل ڈراما کے گروپ میں ہی یو another ون وڈ بیکم یو نو مائی مدر وڈ بیکم مائی فادر اندر ولڈمائی بردر سو دے وڈ دین اسٹارٹ ٹو ایکٹ آؤٹ دیر واٹ دے تھنک شوڈ دیئر رول بی تو وہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں کلائنٹ کو ایک ایسی اوپرچونیٹی مل جاتی ہے آف سینگ دیٹ ہاؤ you who know, can relate and deal with, uh, with these people in his life and, and these concerns that he has unko kis tarah ek express kar sakta hai isi tarah technique person centered therapy hai client centered therapy aapko yaad hoga we have already talked about it this was a technique jo roger ne evolved ki thi ye group جب اس کا یوز جو, جو ہوا اس میں جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن روجر کی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ دا گروپ گروپ میں گروپ ممبر پاور کا جو رول ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹینٹ نہیں ہے تھراپسٹ کا کام بیسکلی فیسلٹیٹ کرنا ہے پروسیس کو اور جب ایک کنڈیوس انوائرمنٹ گروپ ممبر کو مل جائے گی تو وہ گروپ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے مسلوں کا حل خود سے ढूनेगा گا اور نکالے گا اور اسی طرح جو باقی گروپ ممبرز ہیں وہ بھی اس کو اس کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کریں گے اور ایک ایک سپورٹ گروپ اس کا بنیں گے ٹو ہیلپ ہم ڈیل ودوز एक کنسرنس تو یہ ایک بڑی ایک نیا طریقہ کار تھا ایک نیا انداز تھا رول آف دا تھراپسٹ so role of the therapist جو تھا وہ کوچ کا اور فیسلیٹیٹر کا بن گیا ایز اے پوز who سمبڈی یو نو ہو وڈ کیری آؤٹ اور چینج ان the کلائنٹ ایٹ دیٹ لیول تو اسی اسی کلائنٹ سینٹر گروپ تھراپی کے زمانے میں ہی انکاؤنٹر گروپ موومنٹ بھی شروع ہوئی اور انکاؤنٹر گروپ موومنٹ جو آپ کو جیسے یاد ہوگا میں اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا Encounter Group Movement वो movement थी जिसमें के groups जो थे खास तौर पर अमेरिका में लॉट ऑफ ग्रुप वर्क स्टार्टेड एंड और जो फोकस इंकाउंटर ग्रुप का था वह इमोशनल ग्रोथ ऑफ पीपल की तरफ था और इनकाउंटर मूवमेंट की वजह से जो फोकस था वो पथोलॉजी से बीमारी से हट के इमोशनल ग्रोथ की तरफ self-actualization की तरफ آپیشن آف ہیومن پوٹینشن کی طرف ہو گیا اسی طرح ایک اور موڈیلٹی جو فینولاجیکل اپروچ کے دائرے میں ہی آتی ہے وہ گسٹالٹ گروپ تھراپی ہے گیسٹالٹ گروپ تھراپی کا بھی گیسٹول تھراپی کا بھی آپ کو یاد ہے میں نے ذکر کیا تھا تو گسٹالٹ گروپ تھراپی جو ہے یہ از اے ویری پاپولر ٹیکنیک جو گروپ جو گسٹول تھراپیسٹ یوز کرتے ہیں اور یہ گسٹال گروپ تھراپی جو ہے یہ پرائمرلی یوز ہوتی ہے ان رننگ اموشنل گروتھ گروپس اس میں بیسکلی یو نو لوگوں کے پوٹینشیل فار ایکسپرینسنگ فیلنگ ڈیولپنگ کانٹیکٹ ود ار فیلنگ پہ بہت زیادہ ایمفسز ہوتا ہے اور پھر گروپ میں ایک کانسیپٹ جو وسٹال گروپ تھراپی نے انٹروڈیوس کرایا وہ ہاٹ سیٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہاٹ چیٹ کا مطلب ہے کہ کلائنٹ کو گروپ کے درمیان میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے ایشوز پہ باقی جو گروپ ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے اس پہ ورک کرتا ہے it's not a جو بڑا اسموتھ ضروری ہوتا ہے بلکہ ایسا جس میں کہ انسان کو مختلف ایلیمنٹس مختلف کمپونیٹس اس کی ذات کے جو ہے ان کی اویئرنس بلڈ کی جاتی ہے اور اس کے جو مختلف کانفلکٹس ہیں ان پہ کام کیا جاتا ہے تو گروپ تھراپی جو ہے خاص طور پہ ڈیسٹولٹ کے ریفرنس سے uh, یہ گروتھ گروپس کی شکل میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اس میں کپلز uh, گروپ بھی کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں یو نو پیپل گوئنگ تھرو ڈفرنٹ انزائٹیز اینڈ کنسرنز ان کے گروپس بھی کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں اور سیلف ایکچولاشن گروپس بھی کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں پیپل who want to get married for instance ان کے گروپس بھی رن کیے جاتے ہیں ان کو ایک قسم کا تیار کیا جاتا ہے واٹ میرج از آل اباؤٹ سو یہ ایک قسم کے پری میرٹل گروپس کہہ لیجیے یہ بھی گسٹال گروپ کے ریفرنس سے دنوں گروپ گسٹال گروپ والے ایسے گروپس بھی کیری آؤٹ کرتے ہیں سو گروپ ورک جو ہے ڈیٹ ہیز ڈیفینیٹلی سائیکالوجی میں ہمارے فیلڈ میں اب ہم گروپ تھیراپی کو ایک بڑا افیکٹو ایک بڑا پاورفل ٹول کی شکل میں دیکھتے ہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور اپروچ کی جس کا نام ہے ٹرانزیکشنل انالیسز ٹرانزیکشن انالیسز جو ہے سائیکالوجسٹ کالڈ ایرک برن ایرک برن کا جو تھیسز ہے وہ یہ تھا کہ ہیومن ٹرانزیکشن جو ہے دے پلے اے ویری امپارٹینٹ پارٹ ان ہاؤ وی اموشنلی فیل ہاؤ ویو اس نے ان ٹرانزیکشنس کو تین اسٹیٹس میں پرائمریلی ڈیوائڈ کیا آپ کو یاد ہوگا فرائڈ نے بھی تین की کی بات کی تھی ایڈ ایگو اینڈ سپر ایگو ایرک برن نے بات کی چائلڈ ایگو کی پیرنٹ ایگو کی اور ایڈلٹ ایگو کی یہ تین اسٹیٹس تھی ایرک برن کا کہنا یہ تھا اس کی جو فلوسفی اور تھاٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمارے ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹیجز سے گزرتی ہے یہ جو تینوں اسٹیجز ہیں ان میں کیپیسٹی ہے فور آس ٹو ہیو اے پوزیٹیو چائلڈ اینڈ آلسو ٹو ہیو اے نیگیٹو چائلڈ سیملرلی پازیٹیو پیرنٹ اینڈ اے نیگیٹو a پازیٹیو ایڈلٹ اینڈ اے نیگیٹو ایڈلٹ تو یہ کریکٹرسٹکس جو تھی یہ ہم سب میں موجود ہیں اب فار انسٹنس پوزیٹیو چائلڈ کیا ہوگا پازیٹیو چائلڈ ہوڈ بھی چائلڈ spontaneous ولنگ ٹو لرن نیگیٹو چائلڈ کیا ہوگا چائلڈ ہو فارس ٹو کرائیس ٹو یو نو نو ٹیک بیگیٹیو چائلڈ تو یہ اب بیسکلی یہ جو کانسیپٹ holistic thinking کا concept تھا جو Eric برن نے انٹروڈیوس کیا اور اس نے اس چیز کو اس کانسیپٹ کو game form میں یو نو پیپل پلے گیمس اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے گیمس پیپل پلے کہا کہ وی ایز ہیٹلی پلس بیکازائگو سمٹائمز یو نو وی پلے پیرنٹ ایگو سمٹائمز وی پلے دی ایڈلٹ ایگو اس نے کہا کہ basically جب uh, ایڈلٹ life میں you know if we start to play too many of games as a child or and we start to act out the child characteristics in the child role to wo hamare liye regressive hai wo hamare liye unhealthy hai we cannot assume responsibility of a like life agar hum child like role mein hi apne aap ko phasaay rakhenge ya agar hum parental role mein apne aap ko phasaa lenge to usme bhi agar feel go overboard to usme bhi hame nuksaan hoga so therefore jo group therapy پرپز گول uh, اس حوالے سے بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفکیشن آف رول ممبرز میں یہ اویئرنس ڈیولپ کرائی جائے کہ واٹ از the are are a رول پلئنگ آر دے you ایٹ اے سرٹن ٹائم آف اے چائلڈ اور آر is what they got from their parents or are they really playing adult role adult role کیا ہوتا ہے adult role ہوتا ہے a role in which you have really given a lot of thought to what you are doing and you are making very con conscious decisions and choices and when you are taking making responsible decisions and choices you are bound you know to own those decisions as well and you are bound to own those choices as well it is always through owning okay ہم responsibility جو ہے ایک چیز کی وہ پیدا ہوتی ہے so this was basically uh, in brief what the transaction analysis اب میں بات کرنی چاہوں گا بہیویئر تھیراپیز کی جس طرح یہ باقی تھیراپیز کو ہم نے کور کیا ہے اسی طرح ففٹیز میں بہیویر تھراپسٹ بھی جو تھے انہوں نے بھی کچھ کروپ ورک شروع کر دیا اور یہ دس واز اے ٹائم اینڈ آف شفٹیڈ اوے فرام دی ارلیئر سائیکولا تو بیہیوئر تھراپسٹ جو تھے ان کا جو فوکس تھا وہ زیادہ اس چیز پہ تھا ٹو ہیلپ and ممبر help اور ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ واز دی کنٹریبیوشن of the انوائرمنٹ کہ وہ جو بہیویئر تھا وہ جس انوائرمنٹ میں ٹریگر ہوا تو اس انوائرمنٹ میں ایسے کیا فیکٹرس تھے جس کی وجہ سے وہ ٹریگر ہوا سو بیکاز بیسس آف دی انڈرسٹینڈنگ آف دی ٹریگرنگ فیکٹر جو انوائرمنٹ میں ملتے تھے کہ اے چیکنٹرول آن دا بہیویئر جو تھا واز possible سو بہیویر تھیراپی جو تھی یہ پھر آہستہ آہستہ لیٹر 60s سکسٹیز 70s یہ پروگنیٹیو بہیوئر تھراپی کی ٹیکنیکس جو تھیں وہ بہیویئر تھراپی میں آنی شروع ہو گئیں اور اس سے یہ ہوا کہ اٹ واز ناٹ اونلی جسٹ بہیویئر آف دا پرسن ایٹ یو نو بہیو تھراپیز ورکنگ آن بلکہ دے آلسو اسٹارٹی ایٹ دا Uh, the cognitive processes, the rational processes, the belief systems, the value systems. And now when the combination combinations of values and behavior have been behavior therapy groups have been done. This is another set of therapy which was time-limited group therapy that also came around, that also was practiced. This time-limited therapy which was اس کی ضرورت خاص طور پہ اس لیے بھی بنی کہ کیونکہ ان دا ویسٹ جہاں پہ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ کور کرتی ہے آپ کی میڈیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کو تو وہاں پہ ان پروگرامز نے ایک لمٹ سا رکھ دیا تھا کہ جی اتنے تھراپی کے جو سیشنس ہیں یا اتنے جو گروپ تھراپی کے سیشن جو ہیں پاسبل اور دے ول سپورٹ دیٹ سو اس کی وجہ سے ایک نئی چیز جو ایجاد ہوئی یا جو دیٹ کیم اراؤنڈ وہ ٹائم لمیٹڈ گروپ تھراپی تھی ٹائم لمیٹڈ گروپ تھراپی میں پہلے سے یہ چیز کا تعین کر لیا جاتا تھا کہ فار انسٹنس دیر 10 گوئنگ سو وٹ ایور گولز اور وٹ ایور آبجیکٹو تھراپیسٹ ووڈ ہیو ایک قسم کا ایجنڈا مل جاتا تھا ممبرس کو کہ ان 10 سیشنس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایشوز کو یو نو پرٹین پرابلم یہ ایک چیز یہ ہوئی کہ ایک پری گروپ پریپریشن سی کی ضرورت پڑنی شروع ہوگئی کہ پیپل دین و ڈیفینیٹ ایجنڈا کیونکہ اس سے پہلے زیر میں آپ یہ رکھیں کہ group therapy کی کوئی limitation نہیں تھی کہ کتنے sessions ہوں گے تو اب اب جب ایک لمیٹیشن آ جائے So obviously, one becomes more structured, one becomes more planned, and one starts to prioritize needs It became more important to establish a certain focus, focus in terms of a, you know of an issue. Okay, what particular issue am I going to work on? You know one may have two or three different concerns in life. پر جب ایک time limit رکھتیا جاتا تھا اس قسم کی group session کے لئے تو اس میں members would have to priorize their their concern and focus on what they felt was more important اسی طرح group cohesion کا concept جو تھا tha, that became more important now the group had to act in a cohesive manner you know very quickly so that they could utilize the 10 sessions and it was interesting also کہ جب time limit لگ گیا تو ریئکشن جو تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہونے شروع ہو گئے فار انسٹنس سم ممبرس یو نو ووڈ لائک ٹو یوٹیلائز میکسیمم ٹائم فار ایشوز اینڈ کنسرنس تو سو اس طرح کے ایشوز بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے کچھ ممبرس جو تھے وہ اپنا ٹائم پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر پاتے تھے کچھ زیادہ یوٹیلائز کرتے تھے سو دیز وار سم آف دیٹ کیم اراؤنڈ گروپس now i like to talk about methods and procedures of group therapy i mean that's very important sabse pehli cheez to so ye hai ki group jo hai, hai i mean a group invariably is formed on the basis of the need of the group members agar kai groups hai, they are formed on the basis agar common com symptom ho ya common complaint ho ya common need ho phir ye hai ke, groups jo hai ye, ye, ایک دفعہ جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو ٹائپس کے گروپس ہوتے ہیں سم آر کولڈ ہوموجنس گروپس سم آر کولڈ ہیٹروجینس گروپس ہوموجنس گروپس جو ہوتے ہیں وہ जो ہوتے ہیں جہاں پہ جو ایشوز جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ہیٹروجنس uh, گروپس وہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں a mix of and اور ان ویری بھی جو گروپ سائز ہے وہ پانچ سے بارہ ممبرس کا ہوتا है ہماری کم از کم دس لوگ ایک گروپ میں ہوں because وین there are ٹین people یو you نو know, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو انٹریکشن ہے یو نو دیٹ ڈیفنیٹلی مور پاور فل دیر از ار ناٹ مور ایکسائٹمنٹ دیر از ناٹ مور اینرجی اینڈ دیر از ار a lot more enrichment you know جو, جو گروپ کو ملتی ہے ہاؤ ڈو دیز گروپس ورک آئی مین دیز گروپس ورک آن اکاؤنٹ آف فیو فیکٹرس ان میں سے ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی گروپ رولز بنا دیے جاتے ہیں mean there are certain rules that are laid طرح لائف کی ہر چیز جو ہے اس کے کچھ گراؤنڈ رولز ہوتے ہیں اسی طرح ان گروپس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں فار انسٹنس ایک رول یہ ہوتا ہے کہ جی کانفیڈینشالٹی جو کچھ بھی share ہوگا گروپ میں وہ confidential ہوگا وہ آپ نے باہر جا کے نہیں ڈسکس کرنا یا شیئر کرنا دوسری چیز یہ یو ہیو ٹو لرن ٹو ریسپیکٹ the اسپیس آف دی ادر कोई کہ جب کوئی ایک شخص بول رہا ہے تو آپ کو سننا ہے آپ کو بیچ میں ایک دم سے انٹرویو نہیں کرنا بغیر سنیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر ممبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرزینٹ سینٹرڈ ہو پر وہ ایک قسم کی اس چیز کی گارنٹی کرتی ہے کہ پرسن in the work that's taking place in the group ہر گروپ ممبر جو ہے وانٹس ایکٹیو پارٹیسپیشنبرس ٹو گیٹ دا سپورٹ اینڈ ہیلپ دیٹ ہی اور شی مے نیڈ اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی امپورٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالات جو ہے کوشچن جو ہے اسٹیٹمنٹ شوڈ بی میڈ آئی مین سم آف دا گراؤنڈ رولس جن کی میں بات کر رہا ہوں آپ, you know, you make statements آپ اپنا اظہار کریں اپنی فیلنگ کا اظہار کریں اور آپ دوسرے کی بات جو ہے وہ, وہ نہ کریں اسی طرح اس پروسیس میں ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گروپ لیڈر ہوتا ہے وہ یہ اویرنیس بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو نچوڑ ہے باقی ممبرس کی بات چیت کا اور وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس ایک ممبر کو جس کے اوپر فوکس ہے اس وقت اس کو وہ ایک ایسا اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے کچھ ایسے طریقے سے کہ اٹ وڈ میک سینس ٹو دا گروپ ممبر دا گروپ ممبر از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از بینگ سیٹ ٹو ٹو دیٹ پرسن تو یہ یہ بیسکلی گروپ تھیراپی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں ہے وہ ایک سپورٹو انوائرمنٹ ہے وہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جس میں کہ پیپل فیل دیٹ دے کینو دیٹ دے کین ٹیک رسک They feel that they can open their selves. They feel that they can share their feelings. When this is possible, it is a very effective way to create an environment in such a way. We can say that it is a kind of a healing environment. Now the question is, how are people referred to these groups? What kind of a system is there that people are referred to these groups? اس میں آئی تھنک آپ کی ذہن میں یہ رکھیں کہ اکثر یہ جو گروپس بنتے ہیں یہ سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ جو ہیں وہ اپنے ہی کلائنٹس کے گروپس بناتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کون سے ایسے کلائنٹس ہیں جن کی کچھ اس قسم کی نیڈز ہیں جو گروپ لیول پہ اگر ورک کیا جائے تو بہت بہتر طریقے سے پوری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اکثر اور سائیکالوجسٹ یا سائکیٹرسٹ جو ہے ان کو بھی یو نو پتہ ہوتا ہے کہ جی کون سا شخص جو ہے وہ گروپس رن کرتا ہے اور کس قسم کا جو گروپ رن ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے تو is از ار یو نو there is networking, you know, information جو ہے وہ is passed یو نو بٹوینلس تو اس سے بھی یہ ہے دین professionals seek uh, help and guidance in that way. اسی طرح ایک اور جو چیز جو بڑی امپورٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ when should the group end? یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فار اگر جو گروپ ہے اگر وہ ہاسپیٹل سیٹنگ میں رن ہو رہا ہے تو ان میرے بھی سیٹنگ میں گروپس جو ہوتے ہیں وہ کئی آن گوئنگ گروپس ہوتے ہیں آن گوئنگ گروپ سے مراد ہے کہ وہ ایسے گروپ ہوتے ہیں کہ جس میں پیپل کم اینڈ گو لوگ آئے ایڈمٹ ہوئے ہاسپٹل میں ان کو انڈیویژل تھیراپی میں بھی انوالو کیا گیا ان کو گروپ ورک میں بھی انوالو کیا گیا اور وہ جب ڈسچارج ہو گئے تو وہ گروپ کے لیے آتے رہے اور جب پھر ان کا دل کیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ گروپ تھراپی یا دے آر فیلنگ بیٹر ناؤ دے رون نیڈ اٹ جسٹ لیو اٹ تو گروپ ہاسپٹل سیٹنگ میں جو گروپس ہوتے ہیں وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں پیپل کین جوائن دا مینی ٹائم دے کین لیو دا مینی ٹائم بٹ دین in, you know, in private uh, institutions or in private clinics. In groups کا invariably ایک فکس time ہوتا ہے یہ فکس time جو ہے وہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ تین مہینے چار مہینے کی مدت جو ہوتی ہے وہ نارملی رکھی جاتی ہے جس میں کہ ونس اے ویک پیپل میٹ اور ہفتے میں ایک دفعہ تین گھنٹوں کے لیے meet یا چار گھنٹوں کے لیے دے میٹ اور اور یہ انویریبلی جو ہے یہ سولہ میٹنگس یا بارہ میٹنگس جو ہے کا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد یو نو دے دا گروپ از ٹرمینیٹیڈ اور اسی طرح کچھ ایسے گروپس بھی ہوتے ہیں ایون ان پرائیویٹ سیکٹر جہاں پہ جو ٹائم ہے وہ سب سم واٹ فکسڈ ود ان دیٹ ٹائم دے ہیو ٹو وائنڈ اپ گروپ گروپ okay, دو تین قسم کے جو لوگ ہیں گروپ پہلے جو اپنے آپ کو فریجائل سے براد ہے کہ اپنے آپ کو بہت سینسٹو یا نازک فیل کرتے ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے گروپ سے ڈیل کرنا اور کوپ کرنا جو ہے اور گروپ میں بیٹھ کے اپنی فیلنگس کا اظہار کرنا اور کمیونیکیٹ کرنا ممکن نہیں سو دیز آر دا کائنڈ آف پیپل دے ڈراپ آؤٹ اسی طرح جو پری میچور جو ڈراپنگ آؤٹ ہے اس کا ایک امپیکٹ باقی ممبرس پہ بھی پڑتا ہے میں کیونکہ گروپس رن کرتا رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا بڑا اندازہ ہے کہ اگر کبھی گروپ میں کوئی کوئی ممبر پہلے ڈراپ آؤٹ ہو گیا تو باقی ممبرس جو ہیں دے فیل سم واٹ یو نو شارٹ چینجڈ وہ اکثر پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ جو ممبر تھا اپنی نیڈس کا اظہار اور اپنے ایشوز کا اظہار کر کے پرابلمس پہ ورک کر کے تو چلا گیا ہے. اب جب ہماری وقت آیا ہماری باری آئی ٹوک آنڈر گروپ تھراپی لائک انڈیویژل تھرپی جو ہے اٹ از اے ویری افیکٹو ٹول اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ایٹی فائیو پرسینٹ آف دا پیپل they feel ہیلتھ And they feel treated and, and they go and they leave the group with a very strong uh, you know feeling of of having a new family for themselves you know they they want to a lot of times they want to continue to meet some of these group memberstete and some of them very, and develop very good friends friendships also and and overall, I've seen that they go through a very positive experience so تو یہ سب کچھ یو نو گروپ تھیراپی کے حوالے سے میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنا آج کا یہ جو لیکچر ہے I would like to bring it to an end I hope you would have enjoyed it اور انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر پہ آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی خدا حافظ